اسلام کا نظریہ یہ ہے راجعون ہم کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد نصیب رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن الحمد لله ورحباه والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا, ولا تتبعوا خطوات الشيطان اندین انسو اب الفشا تال صدق اللہ العظیم آج کے درس کا آغاز ہم نے سورت البقرہ کی آیت نمبر 168 سے کیا ہے اس آیت کرنیما میں اللہ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے پہلی بات تو یہ کہ اے لوگوں پاکیزہ اور حلال چیزوں سے پرہیز نہ کرو انہیں کھاؤ استعمال کرو پہنو برتو رہبانیت میں حلال اور پاکیزہ چیزوں سے بچنے کو بھی کمال سمجھا جاتا تھا بہت سے لوگ اپنے خیال میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا سے قطع تعلقی کر لیتے تھے شہروں اور آبادیوں کو چھوڑ کر غاروں جنگلوں اور ویرانوں میں بسیرا کر لیتے تھے ساری زندگی شادی نہیں کرتے تھے شادی ہو جاتی تو بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے اچھی غذا اچھا لباس استعمال نہیں کرتے تھے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تکلیف اور مشقت میں ڈالتے تھے کوئی ننگا رہتا کوئی گندا رہتا کوئی ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جاتا کوئی الٹا لٹک جاتا کوئی کئی کئی دن بھوکا پیاسا رہتا اور سمجھتے تھے کہ ہمارا ایسا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے قرآن نے بتلایا اور صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے حلال اور پاکیزہ چیزوں سے خام خواہ احتراض کرنا یہ اللہ کے قرب کا یا تقوا کے کمال کا راستہ نہیں ہے تو فرمایا کہ یا یاس کلو مما الارض حلالا حلال اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین پر ہے حلال اور پاکیزہ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ نے یا الناس کہہ کر خطاب کیا ہے اے لوگو ناس میں مومن بھی آجاتے جاتے ہیں اور کافر بھی آجاتے جاتے ہیں اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے جو بھی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان کے استعمال کا حق مومن کو بھی ہے اور کافر کو بھی ہے آپ پڑھ چکے سیدنا ابراہیم علیہ السلاۃ السلام نے جب مکہ میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا اور آپ کے تصور میں تھا مستقبل میں مکہ کو جو مرکزیت حاصل ہونے والی تھی اور مکہ جس طریقے سے آباد ہونے والا تھا اور آپ کی اولاد میں جو برکت ہونے والی تھی وہ سب آپ کے تصور میں تھی اللہ کے وعدے بھی تھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی بر زک آن ثمرات من آ من ہوں بلاہی ولیو مل آخر اللہ مکہ کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما لیکن ان کو جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے تو اللہ نے جواب دیا نہیں اے ابراہیم نہیں کال ومن کفر فعمت سے اہو ابراہیم جو کافر اور مشرق ہیں ان کو بھی میں دنیا میں رزق ضرور دوں گا ان کو بھی محروم نہیں رکھوں گا ان کو بھوکا نہیں چھوڑوں گا ان کو بھی دوں گا جہاں تک دینی امامت اور سیادت کا تعلق ہے وہ تو اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے لیکن جہاں تک دنیا کے رزق اور مادی وسائل و اسباب کا تعلق ہے تو اللہ نے بتا دیا کہ اے میرے خلیل وہ کافر کے لیے بھی ہیں اور مومن کے لیے بھی ہیں اس لیے یا یوناس کہہ کر خطاب کیا گیا یا یونناس اے لوگو اس میں سب آ گئے اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں میرے ناقص مطالعے کے مطابق اللہ نے پورے قرآن میں کافروں کو کافر کہہ کر خطاب نہیں کیا سوائے ایک جگہ کے لیکن وہاں بھی جو کافروں کے ساتھ کافر کہہ کر خطاب کیا گیا ہے تو وہ آخرت کے حوالے سے ہے کہ اللہ آخرت میں فرمائیں گے یا اليوم اے کافرو آج معذرت پیش نہ کرو آج عذر پیش نہ کرو وگرنہ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو اللہ نے کافروں کو کافر کہہ کر خطاب نہیں فرمایا ہے ہاں یا ایوناس کا جہاں خطاب فرمایا تو اس میں مومن بھی آگئے اور اس میں کافر بھی آ گئے سارا عالمی انسانی اس میں آ گیا تو پہلی بات جس کا حکم اس آیت کریمہ میں دیا گیا وہ یہ کہ جو چیزیں حلال ہیں اور پاکیزہ ہیں انہیں کھاؤ حلال کیا ہے جسے اللہ نے حرام نہیں کیا یاد رکھیں کہ فکہ اور علماء کہتے ہیں کہ اشیاء میں اصل اباہت ہے ہلت ہے حرمت کے لیے کسی دلیل کا ہونا ضروری ہے اباہت کے لیے اور حلت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں اصل یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے جو بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ حلال ہیں وہ مباح ہیں البتہ جن چیزوں کی حرمت قرآن سے یہ حدیث سے ثابت ہے انہیں حرام کہا جائے گا لیکن ان کے علاوہ باقی ساری چیزیں وہ حلال ہیں غال کم ماحل عرضی جمی آ وہ اللہ ہے اور وہ ایسا اللہ کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس زمین میں جو کچھ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے تو اصل اشیاء کے اندر حلت اور اباہت ہے ہنت اور نجاست کے لیے کسی دلیل کا ہونا یہ ضروری تو حلال تو وہ چیزیں جنہیں اللہ نے حرام نہیں کیا اور طیب پاکیزہ وہ چیزیں جو جائز ذرائع سے حاصل ہوں اگر ایک چیز حلال تو ہے لیکن اسے جائز ذریعے سے حاصل نہیں کیا گیا تو اس کا استعمال کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے دودھ حلال ہے مشروبات میں سے سب سے پاکیزہ غذائیت والا قوت والا مشروب ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ نوش فرماتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے اللہ بارک لنافی وزد اے اللہ اس میں برکت دے اور ہمیں اور زیادہ دے دوسری چیزوں کے بعد اس قسم کی دعا منقول نہیں ہے کہ اور زیادہ دے لیکن دودھ کے بعد اللہ کے نبی جو دعا پڑھتے تھے وہ یہ کہ اے اللہ جو کچھ دیا اس میں برکت دے اور اور زیادہ دے آج سارے حکمات سارے ڈاکٹر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دودھ سب سے مفید غذا ہے اب دودھ تو حلال ہے پاکیزہ مشروب ہے لیکن اگر اس کو حرام ذریعے سے اختیار کیا گیا تو وہ طیب نہیں ہوگا وہ پاکیزہ نہیں ہوگا کسی کا حق چھین لیا دیہاتوں میں دودھ دینے والے جانوروں کی چوریاں ہوتی ہیں جانور چوری کر لیا اور اس کا دودھ پی رہا ہے تو یہ دودھ حلال تو ہے لیکن پاکیزہ نہیں ہے یوں ہی دوسری چیزوں کو قیاس کر لی دی ہے جو چیزیں جائز ذرائع سے حاصل نہ ہوں وہ اگرچہ حلال ہوں لیکن ان کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں اس لیے کہ وہ طیب اور پاک نہیں ہے تو پہلا حکم تو یہ دیا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کرو ان سے خام پرہیز نہ کرو زیادہ بڑے متقی بننے کی کوشش نہ کرو اس دنیا میں اللہ سے ڈرنے والا ہمارے آقا سے بڑا انسان کوئی نہیں گزرا اور اس دنیا میں انسانیت کا درد رکھنے والا اور اللہ کی عظمت کو پہچاننے والا حضور سے بڑا انسان کوئی نہیں لیکن اس کے باوجود آپ حلال اور پاکیزہ غذاؤں کو استعمال فرمایا کرتے تھے اچھا لباس میسر آ جاتا تو زیب تن کیا کرتے تھے دودھ نوش فرماتے تھے شہد نوش فرماتے تھے شریف تناول فرماتے تھے بنا ہوا گوشت مل جاتا اسے کھا لیتے تھے اچھی غذا مل جاتی اسے تناول فرماتے تھے اس کی تعریف کرتے تھے بنانے والے کی تعریف کرتے اللہ کا شکر ادا کرتے نہ ملتا تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے تو بھی اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا کہ یہ چیزیں میسر آئی ہوں اور آپ نے خوف آخرت کی وجہ سے یا تقوی کی وجہ سے ان کے استعمال سے پرہیز کیا ہو ایسا نہیں ہے لہذا اگر اللہ پاک کسی کو پاکیزہ چیزیں دے کھانے کو اچھی چیزیں دے پہننے کو اچھی چیزیں دے تو ان کو استعمال کیا جائے البتہ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شرطیں لگائی ایک شرط یہ کہ اسراف نہ ہو فضول خرچی نہ ہو دس آدمیوں کا کھانا پکانا تھا پچاس کا پکا لیا یہ اکثر ہم دسترخوانوں پر دیکھتے ہیں بڑے بڑے نیک لوگ دین دار لوگ کھانے کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بچے ہوئے کھانے کو پھر تھیلیوں میں لپیٹ کر کوڑے دان میں اور کچرے دان میں ڈال دیتے ہیں محض تفاخور کے لیے دس کی ضرورت ہوتی ہے تو پچاس کا کھانا پکواتے ہیں یوں ہی لباس میں بھی بعض لوگ اسراف کرتے ہیں اور بعض لوگ تکبر کے لیے اچھا لباس پہنتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دو باتیں نہ ہوں ایک اسراف نہ ہو اور دوسرے تکبر نہ ہو تو پھر تم جو جائز چیزیں ہیں وہ کھا بھی سکتے ہو اور پہن بھی سکتے ہو دوسری بات جس کا یہاں حکم دیا گیا وہ یہ کہ کھاؤ تو حلال اور پاکیزہ کھاؤ حرام کے قریب نہ جاؤ رضق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا یہ اللہ اور ارس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ جان لیجئے رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا یہ حکم ہے اور ایسا حکم کہ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب و الحلال فریزتن بعد فریزتن حلال کسب کا تلاش کرنا حلال پیشے کا تلاش کرنا حلال روزی کا تلاش کرنا یہ فرائض کے بعد فریضہ ہے یعنی دین کے ارکان کے بعد ایمان کے بعد نماز کے بعد روزے کے بعد حج کے بعد زکوٰۃ کے بعد دین کے ارکان کے بعد یہ ایک اہم فریضہ ہے جس کے حلال کا تلاش کرنا حلال پیشے کا اختیار کرنا اس کو فریضہ قرار دیا اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ جس شخص کو جس وسیلے سے رزق دے وہ اسے لازم پکڑے رکھے مروزی کا شی انزم ہوں جس چیز کو اللہ نے کسی کے لیے روزی کا ذریعہ بنایا ہے تو وہ اسے لازم پکڑ لے اسے چھوڑے نہیں اللہ نے کسی کے لیے ذراعت کو ذریعہ بنایا کسی کے لیے صنعت کو ذریعہ بنایا کسی کے لیے حرفت کو ذریعہ بنایا کسی کے لیے دکان کو ذریعہ بنایا کسی کے لیے ملازمت کو ذریعہ بنایا تو فرمایا کہ جس کے لیے رزق کا جو وسیلہ اللہ نے بنایا ہے تو اسے لازم پکڑے اسے چھوڑے نہیں میں نے بہت سے لوگوں کو وسیلہ رزق چھوڑ کر انتہائی پریشان ہوتے بلکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے دیکھا ہے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو نئے نئے تجربات کرتے رہتے ہیں کبھی یہ کاروبار کبھی وہ کاروبار کبھی یہ دکان کبھی وہ دکان کبھی یہاں ملازمت کبھی وہاں ملازمت ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں ہمارا ایک ساتھی تھا وہ بھی ایسے ہی تھا میں جب بھی اس سے پوچھتا ہاں بھائی کیسا چل رہا ہے سلسلہ آج کل نئی ملازمت کا سلسلہ کیسے چل رہا ہے تو وہ یہی کہتا تھا کہ سیٹھ سے اختلاف چل رہا ہے میں یہی اس کی زبان سے سنتا تھا نہیں نہیں نوکریاں تلاش کرتا تھا اچھا صاحب علم صاحب ہنر تھا لیکن جب بھی اس سے پوچھتا تو یہی کہتا کہ سیٹھ سے اختلاف چل رہا ہے تو ایسے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں تو اللہ نے جس کے لیے کوئی وسیلہ رزق بنایا اسے لازم پکڑے یہ جو اسکیم نکلی تھی حکومت نے نامعلوم کن لوگوں کے کہنے پر یہ گولڈن شیک والی اسکیم نکالی اور چونکہ اس میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کو یک مشت دس دس بیس بیس لاکھ مل رہا تھا تو اس جھانسے میں آ گئے اور انہوں نے لمبے پلان بنا لیے منصوبے بنا لیے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن کاروبار کا تو تجربہ تھا نہیں پیسہ تھا چنانچہ وہ اچھی خاصی باعزت نوکری چھوڑ کر بہت پریشان ہوئے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا اور اللہ نے یہ دنیا کا نظام چلانا ہے بعض ایسے ہیں کہ وہ ملازمت ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں وہ تجارت نہیں کر سکتے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے مزاج میں آزادانہ تجارت ہے وہ نوکری کر ہی نہیں سکتے بعض زراعت کر سکتے ہیں وہ فیکٹری اور کارخانہ نہیں لگا سکتے ایسا نہیں کہ گاؤں کا ایک ذمہ دار اور جاگیدار زمین بیچ کر آئے اور یہاں آ کر کپڑے کی مل لگا لے اور پھر لاکھوں میں کھیلنے لگے ایسا نہیں ہے اللہ باق نے مختلف لوگوں کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے یہ ایک حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کل ان میسر لما کل جس شخص کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے اس کام کا کرنا آسان کر دیا جاتا ہے اور جسے جس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اس کے لیے اس کام کا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے میمن بھائی ماشاءاللہ اللہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں بڑی برکت دی ہے تجارت میں خوب ان کو مہارت حاصل ہے تو مجھے کبھی کبھی بڑا تعجب ہوتا ہے ان کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں بچپن میں آتے ہیں قرآن گری حفظ کرتے ہیں حفظ کے بعد کتابوں میں لگ جاتے ہیں عالم بنتے ہیں گویا کہ دس پندرہ سال خالص ملائیت کی دنیا میں گزارتے ہیں مدرسے کی دنیا میں وہ دس پندرہ سال گزارتے ہیں لیکن ادھر فارغ ہوتے ہیں اور ادھر تجارت شروع کر دیتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں اور ہمارے جیسے سال ہر سال دھوکے کھاتے رہتے ہیں لیکن تجارت کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا طریقہ نہیں آتا تو اللہ نے ہر شخص کو مختلف کاموں کے لیے وعدہ کیا اور دنیا کا نظام اللہ نے چلانا ہے ایسے بھی ہیں جن کے دل میں بٹھا دیا کہ بس میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے دوسرے کے دل میں بٹھا دیا میں نے انجینئر بننا ہے کسی کے دل میں پائلٹ بننا ہے اور کسی کے دل میں کچھ اور اس لیے کہ اللہ پاک کو دنیا کا یہ سارا نظام چلانا ہے تو اللہ دل میں کسی کام کی اہمیت اور کسی کا شوق دل میں ڈال دیتے ہیں تو فرمایا گیا کہ جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے وسیلہ رزق بنایا اسے نہ چھوڑو اور آگے فرمایا کہ من جو علت معیشت فلاقل علیہ حر علیہ جس چیز میں کسی کی عیشت رکھی گئی ہے کسی کا روزگار رکھا گیا ہے اسے چاہیے کہ اس روزگار کو نہ چھوڑے جب تک کہ خود اس روزگار میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے اب دیکھیے اللہ کے نبی نے اس چیز کو بھی منحوظ رکھا بھائی ایک شخص ایک کاروبار کرتا ہے مسلسل محنت کرتا جاتا ہے اور پھر بھی کامیابی کی کوئی صورت نہیں دکھائی دیتی تو کیا اسی کو پکڑے رکھے نہیں فرمایا کہ اگر واقعی اس روزگار میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ بھی سکتے ہو لیکن جب تک اس میں خرابی پیدا نہیں ہوتی اور کوئی متبادل صورت نہیں نکلتی تو اس وقت تک اس وسیلہ رزق کو لازم پکڑو وگر نہ پریشان ہو جاؤ گے تو اس کے حلال کمانے کی ترغیب دی گئی شاید ہی کسی مذہب میں رس کے حلال کمانے کی اتنی ترغیب دی گئی ہو جتنی کہ اسلام میں ترغیب دی گئی اور شاید ہی کسی مذہب میں اتنے بھکاری ہوں جتنے آج مسلمانوں میں پیدا ہو گئے اللہ کے نبی ترغیب دے رہے اللہ ترغیب دے رہے ارے حلال کماؤ حلال کھاؤ محنت مزدوری کرو مزدوری کرنے سے تمہارے ہاتھوں پر جو گٹے پڑ جائیں گے نشان پڑ جائیں گے تو اللہ ایک مومن کے ہاتھوں پر پڑنے والے ان نشانات پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیں گے تم کماؤ حلال کماؤ بیکار مت بیٹھو اور بیکاری مت بنو لیکن آج مسلمانوں میں بیکاری زیادہ کوئی معزز بیکاری ہے اور کوئی گٹیا قسم کا بھیکاری ایسے لگتا ہے کم از کم پاکستان کی حد تک یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ پوری کی پوری قوم بھکاری کشکول لیے پھرتے ہیں کوئی کراچی اور لاہور کے بازاروں میں اور کوئی نیو اور فرانس اور برطانیہ کے بازاروں میں کشکول لیے پھرتے ہیں میں نے اخبار میں دیکھا کہ چین میں بھی زلزل آیا تھا موزے پونگ کے دور میں اور پورا شہر تباہ ہو گیا بڑے بڑے ممالک نے امداد کی پیشکش کی لیکن اس نے انکار کر دیا اس نے کہا ہم کسی کی امداد قبول نہیں کریں گے تباہی ہم پر آئی ہے نمٹیں گے بھی ہم اپنے مسائل ہم خود حل کریں گے اور پورے چینیوں کو چینی شہریوں کو ترغیب دی کہ ہر ایک ایک ایک اینٹ دے ایک ایک روٹی کا انتظام کرے سرے کا انتظام کرے چنانچے انہوں نے تباہ شدہ شہر کو کچھ ہی عرصے میں دوبارہ تعمیر کر لیا اور آج ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہمارے بزرگ ہمارے بچے سردی میں ٹھٹر رہے ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ ہمارے خزانے میں اتنی رقوم ہے کہ جتنی آج سے پہلے کسی دور حکومت میں نہیں تھی مگر ان کو سردی سے بچاؤ کے لیے چند جستی چادریں اور کوئی ڈھنگ کا خیمہ بھی میسر نہیں ہے بلکہ اس کی بجائے ہم بین الاقوامی سطح پر کشکول لیے پھرتے ہیں کہ دنیا ہمارے ان تباہ شدہ شہروں کو دوبارہ تعمیر کر کے دے گی یقیناً آپ کا کشمیر دوبارہ تعمیر ہو جائے گا آباد بالا کوٹ دوبارہ تعمیر ہو جائیں گے لیکن ڈر لگتا ہے کہ اگر یہود و نصارا نے ان شہروں کو تعمیر کیا تو پھر شاید وہاں کے رہنے والے مسلمان باقی نہ رہ سکیں اللہ ہمیں وہ روزے بد نہ دکھائے وہ دودھ میں شراب ملا کر پیش کرتے ہیں خالص دودھ نہیں دیتے ہیں تو عرض کر رہا تھا کہ ترغیب دی گئی حلال کماؤ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رسک حلال کمائے گا وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا اللہ اکبر اس کی دعائیں قبول ہوں گی اللہ اکبر ہم سمجھتے ہیں مستجاب مستجاب الدعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے نظرانوں پر پلتے ہیں جو دوسروں کی جیبوں پر نظر رکھتے ہیں مفت خورے قسم کے چندے کھانے والے زکوۃ خیرات کھانے والے لیکن اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں مستجابا, مستجاب وہ ہوں گے جو رزق حلال کھائیں گے حیث ابن عباس رض نما سرویت ہے نبی اکرم وسلم تشریف فرما تھے کہ یہی آیت کریمہ پڑی گئی یا مما کلو حلال تو حضرت سات بن ابھی بکاس رضی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ادعو اللہ ادنی مستجاب الدعوات. یا رسول اللہ دعا کی دیئے کہ اللہ مجھے مستجاب دعوات بنا دے میں جو دعا کروں اللہ قبول فرما لے کیا فرمایا تکن مستجاب مستاب اپنی روزی حلال کر لو تو تم مستجاب دعویٰ بن جاؤ گے اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائیں گے اور ساتھ ہی فرمایا قسم کھا کر فرمایا حضور نے جوش میں آ کر قسم کھائی ول نفس محمد بیدی ہی اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جو اپنے پیٹ میں حرام لکما ڈالتا ہے چالیس دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے ایک لکم حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے فرمایا کہ چالیس دن تک اس کی کوئی عبادت دعا نماز قبول نہیں ہوتی اور فرمایا کہ جس بندے کا گوشت خون حرام غذا سے بنا جس نے جان بنائی حرام غزہ سے تو فرمایا کہ فن نار اولا بھی وہ دوزخ میں جلنے کے زیادہ قابل ہے رس کے حلال سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حرام کھانے سے دعائیں رد کر دی جاتی ہیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص ساتح پرا گندا بال پرا حال اللہ سے ہاتھ لمبے کر کر کے دعائیں کرتے ہیں تو میں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی اس کا کھانا حرام کا اس کا پینا حرام کا اس کا لباس حرام کا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی رزق کے حلال سے دل میں ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے برے اخلاق سے نفرت ہوتی ہے اچھے اخلاق کی ترغیب ہوتی ہے اسی لیے تو اللہ نے فرمایا دوسری جگہ یا ایو ہر رسولو کلو منت رسولو حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو اب ان دونوں میں کیا مناسبت ہے طیبات کھاؤ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو علما کہتے ہیں مناسبت یہ ہے کہ جب طیبات کھائی جائیں گی پاکیزہ چیزیں کھائی جائیں گی حلال چیزیں کھائی جائیں گی تو پھر خود بخود نیک عمل کی توفیق مل جائے گی nas, logo, an, طیبا زمین پر جو کچھ حلال اور پاکیزہ موجود ہے وہ کھاؤ بلا تب تب او اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو ان لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے حرام کو حلال کرنا یہ بھی شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے اور حلال کو حرام کرنا یہ بھی شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے زمانے جاہلیت میں بہت سی حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیتے تھے بعض جانوروں کو حرام ٹھہرا لیا جیسا کہ ساتویں پارے میں آ رہا ہے ما جا من بخیر ولا وسیلتم ولا عام ولا یہ جو تم نے بنائے ہوئے ہیں